ان کا معاؤنی پیچھے ہٹانا ناؤ مگر اور کفر میں بڑے نہ اس سے کافر باقائے جاتے ہیں ایک برس اسے حلال ٹھہراتے ہیں اور دوسرے برس اسے حرام مانتی ہیں کہ اس گند کے برابر ہو جائیں جو اللہ نے۔ حرام فرمائی اور اللہ کے حرام کیے ہوئے حلال کر لیں ان کے برے کا میم ان کی انکھوں میں بھلے لگتے ہیں اور اللہ کافروں کو راناؤ دیتا